حضرت سینا عبداللہ ابن احمد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علی شان ہے جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صحبی و بریک وسلم مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے یہ ماہ معراج بھی ہے اور اسی مہینے کی چھ تاریخ کو آج چٹی شب ہے ہمارے آقا غریب نواز سلطان الہند وارث النبی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اسی ماہ کی پندرہ تاریخ کو امام جعفر صادق ردی اللہ تعالی عنہو کا عرس بھی منایا جاتا ہے کنڈوں کی نیاز بھی دی جاتی ہے اسی مہینے کی بائیس تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کا یوم منایا جاتا ہے اور اس مہینے کی ستائیسویں شب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی آپ نے آنن فانن مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی پھر لا مقام پر پہنچے اور اللہ تبارہ کا واتعہ کا اتنا قرب حاصل کیا کہ کسی نے بھی یہ مقام نہیں پایا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا اللہ تبارہ کا واطیہ کا سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کیا اور بہت سے انعامات بھی اتا ہوئے سبحان اللہ جبریل امی علی سلاط وسلام اسرات آک علی سلاط السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے عالم بالا کے سیر کرانے کے لیے رب کا دیدار کرانے کا پیغام دینے کے لیے تو جبریل امی علی سلاط والسلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں اللہ تعالی کے حکم سے براق لینے جنت میں تشریف لے گئے براق کیا ہے اس کی شکل کیسی تھی اس کے کی رنگ کیسا تھا اس پر لکھا ہوا کیا تھا اس کی رفتار کیسی تھی اس کی طاقت کیسی تھی انشاءاللہ یہ آج کے سلسلے میں آپ کو عرض کیا جائے گا تو جبریلی امی علیہ السلام کو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ جنت میں تشریف لے جائیں جنت کے باغات میں مرغزاروں میں چالیس ہزار براق چر رہے تھے اور سوچ تھا ان براقوں کی پیشانی پر میرے نبی کا نام محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چالیس ہزار براق میں سے ایک براق بہت غمگین تھا رنجیدہ تھا آزردہ تھا ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے بہا رہا تھا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دیکھیں کیسے کام ہوا جبریل امی علی سلاۃ وسلام اس براق کے پاس تشریف لے گئے اس سے حال پوچھا اس نے کہا اے جبرائیل ہزار سال کا عرصہ گزرا میں نے محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا نام پاک سنا اسی دن سے میں آپ کی محبت اور عشق میں مبتلا ہوں جس روز سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہے کھانے کو جی نہیں چاہتا حضرت سیدنا جبرایل علی صلاحت وسلام نے چالیس ہزار براق میں سے اس براق کو جو اپنی جان پر اشتیاق محمد کا داغ رکھتا تھا سہان اللہ اسے اختیار فرمایا اور وہاں سے سلطانِ انسو جاں رحمت عالمیاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی دولت سرا کی طرف توجہ فرمائی تو جبریل امی علیہ صلاحت وسلام شب معراج براغ سجا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے براق لے کر حاضر ہوئے تھے امیر علیہ سنت نے اس کو یوں نظم کیا جبری امین برا لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے بارہ تو کی آئی میرے کو دولا جاتے ہیں نو سوبہ نو سوبح سوبہ نل ہے خلد کا جوڑا سے بدن رحمت کا سجا سے راسر پر کیا خوب سوہانا ملزر کیا ہو بسانا ہے منظر میرا جی کو دور چاہتے ہیں خوب فضا ماہ کی ماہ کی چلتی ہے ہوا ٹنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی میرا جاتے ہیں مدی چینل کے ناظرین بارگاہ رسالت میں سواری کے لیے گدے سے بڑا خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا تھا براق بنا ہے برق سے یعنی بجلی چمکدار سفیدی چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی اور وہ چمکدار سفید رنگ کا تھا اس لیے اس سواری کو اس جانور کو برا کہا گیا اس پر زین کسی ہوئی تھی زین یعنی سیٹ اس پر بیٹھتے اور لگام پڑی ہوئی تھی زین کیسی تھی براک کی جو شب اسرا میراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی اس کی زین سفید موتوں کی تھی لگام سرخ یا کوت کی تھی اس کی رفتار کیسی تھی اللہ اکبر تا حد نگاہ یعنی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں پر قدم رکھتا تھا اللہ اکبر زمین و آسمان تک کا فاصلہ براق نے ایک قدم میں طے کر لیا اللہ اکبر اور سب سے اوپر والے آسمان تک سات قدموں میں پہنچ گیا اور اللہ کی شان دیکھیے بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے آگے والے جو پاؤں تھے جن کو ہاتھ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہو وہ چھوٹے ہو جاتے اور پاؤں لمبے ہو جاتے جب نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے پاؤں چھوٹے ہو جاتے تاکہ جو سوار ہے اس کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہو براق تھا یا کہ نور نظر براق تھا یا کہ نور نظر یہ گیا وہ گیا نہا ہو گیا اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہتی تھی یہ بوراک سے اس کی سبق روی یوں جا کو خبر نہ ہو برا کی تیز رفتاری اس سے یوں کہہ رہی تھی کہ ایسے جائیے کہ گرد سفر کو بھی پتہ نہ, نہ چلے خبر نہ ہو فتح رضوئی شری میں حضرت نے براق کے بارے میں لکھا میں اکالی فلاح اسلام کی سواری براق چمکدار اچک لے جانی بجلی کی طرح شتاب رو تھا یعنی تیز رفتار تھا اس کے پاؤں کا نال آنکھوں میں چکا چون ڈالنے والا ہلال تھا ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ وہ روشن تھا اور اس میں جو کیلیں لگی ہوئی تھیں وہ ایسی روشن تھی جیسے تارے ہوں سبحان اللہ مواہد لنیا میں یہ لکھا ہے کہ براق کا جو چہرہ تھا وہ انسانی چہرے کی طرح تھا اس کے گردن کے جو بال تھے گھوڑے کی گردن کے بالوں کی طرح تھی اس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح تھی کھر اور دم گائے کی طرح تھی اور اس کا سینا سرخ یا کوت کا تھا اور بھی بہت کچھ اس بارے میں لکھا گیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی رانوں پر پر تھے اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرتا اس کے کان برا کے جو شب اثرا میں کی رات میرے نبی کی سواری بنا برا اس کے کان جو تھے وہ مسلسل حرکت کرتے تھے وہ کانوں کو مسلسل حرکت دیتا تھا یہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہ براق بہت طاقتور ہے بہت قوت والا ہے اور بہت چاکو چوبند ہے بہت ایکٹو ہے اچھا یہ یاد رکھیے کہ براق جو ہے نہ یہ مذکر تھا نہ مونس تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وہ من کل شعی ان خلق نہ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے مگر یاد رکھی فرشتے اس سے خارج ہیں فرشتے نہ مرد نہ عورت وہ فرشتے ہیں اسی طرح براق جو تھا نہ ہی مذکر اور نہ ہی مونس تھا اور سبحان اللہ اس براق کی شان دیکھیے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کچھ لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا سنی اور ایمان تازہ کیجئے. اس براک کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرحان اللہ اچھا برا شب معراج میرے نبی کی بارگاہ میں سواری کے لیے پیش کیا گیا اس میں کیا حکمت ہے یہ میرے اکالی سلاد و سلام کا اعزاز ہے یہ اونر کے لیے آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے آپ کے اظہار شان کے طور پر براق لایا گیا ورنہ براق سے زیادہ تیز رفتار تو میرے نبی کی ہے. اور آپ نے اگر واقعہ معراج پڑھا ہو اور آپ کو مشورہ دوں گا فیضان معراج یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کے جی آپ پڑھ لیں اور بھی سیرت مصطفی جو کتاب ہے بہت آسان اردو کے اندر ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے اس کتاب سے آپ معراج کا واقعہ پڑھیں سورہ نجم میں معراج کا واقعہ پڑھیں آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں سیرات الجنان سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو واقعہ معراج پتہ چلے گا میرے اکالی سلاح تو اسلام کی رفتار براق سے بھی تیز ہے جی ہاں اور براق سے زیادہ تیز رفتار تو نبیوں کے۔ میرے آقا علی سلاۃ وسلام شب معراج جب موسلی سلاط و سلام کی قبر منور کے قریب سے گزرے حضرت موسی سلاط و سلام اپنے مزار میں نماز ادا کر رہے تھے سبحان اللہ نبیوں کو نماز سے کتنی محبت ہے اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرما دے اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسلاء کے دولا مسجد اقسہ میں پہنچے تو حضرت موسی سلاط و اسلام مسجد اقسہ میں پہلے سے موجود تھے براق سے زیادہ تیز رفتار تو نبیوں کی اور میرے نبی کی رفتار تو سرحان اللہ تو کیا شان ہے آپ کی تو اور جب ہمارے علی سلاط و سلام مسجد اقصا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ سلام اور دیگر نبیوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کو مرحبا کہا سبحان اللہ تو میرا علی سلاط و سلام کے لیے جو براق کی سواری پیش کی گئی یہ آپ کے اعزاز کے لیے تھی کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی مہراج کی شب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن سواریوں پر سواری فرمائی سنیے معلوماتی بات بھی ہے اور عشق افزا بھی ہے محبت بڑھانے والی بھی ہے پانچ قسم کی سواریوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج سفر کیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براد پر سفر فرمایا اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا تفسیر رحل مانی کے حوالے سے ارض کر رہا ہوں آسمان اول سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے بازو پر سفر فرمایا اور ساتویں آسمان سے سدرت المنتہا تک حضرت جبریل امی علی سلاط و سلام کے بازو پر سفر فرمایا اور سدرت المنتہا سے مقام کعبہ کا حسین اللہ تعالی کا انتہائی قرب حاصل کیا وہاں تک رف رف نامی سواری پر سفر کیا جو تخت رواں کی طرف طرح چلتا تھا اور سبز رنگ کا بچھونا تھا اور واپسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم سواریوں پر اسی انداز سے آپ کی واپسی ہوئی مدنی چینل کے ناظرین اے آشیکان رسول یہ براق جو ہے یہ جنت میں قیامت کے روز بھی میرے آقا علیہ تو اسلام کی سواری بنے گا اور یہی براق جنت میں بھی میرے آقا علی صلاح تو سلام کی سواری بننے کا شرف حاصل کرے گا سبحان اللہ مدنی چلن کے ناظرین اس براق کی خوش قسمتی دیکھیے سبحان اللہ اسے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا یہ قیامت کے روز بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سواری بنے گا اور جنت میں بھی میرے آکا علی سلاط وسلام کی سواری بننے کا اس سے شرف حاصل ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا حضرت سیدمہ صلی علیہ صلاح وسلام کے لیے ناکائے سمود اٹھایا جائے گا وہ اونٹنی جو آپ کی دعا سے بطور معجزہ پہاڑ سے ظاہر ہوئی تھی اسی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی حضرت صالح علی صلاحت والسلام قیامت کے روز تشریف لائیں گے میدان محشر میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ بروز قیامت اپنی مقدس اونٹنی پر سوار ہوں گے فرمایا نہیں وہ میری اونٹنی تو میری شہزادی کے لیے ہوگی اس پر تو میری شہزادی سوار ہوں گی اور میں برا پر تشریف رکھوں گا کہ اس روز سب انبیاء کرام علی وسلام سے الگ خاص مجھ ہی کو عطا ہوگا سبحان اللہ تو یہ براق جو ہے قیامت کے روز بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل کرے گا سرور کائنات شاہ موجودات محبوبے رب الع اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات جب براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اس کے قریب تشریف لائے تو یہ براق خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود کرنے لگا یہ دیکھ کر سید الملائکہ کا جبریل امی علی صلاحت نے براق کی گردن کی بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غصہ کی یہ براق تجھے حیا نہیں آتی خدائے زلجلال کی قسم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی یہ سن کر وہ براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا کپ کپانے لگا حتیہ کے زمین کے ساتھ مل گیا اور شب اسرا کے دولہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ ولی وسلم اس پر سوار ہو گئے اور فتح رضویہ شریف میں یہ ہے کہ جبیلے امی علی صلاحت اسلام نے فرمایا اے براق اللہ کی قسم تجھ پر کوئی ان کا ہم مرتبہ سوار نہ ہوا یہ براق کی شوخی اس موقع پر کس بنا پر تھی اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا یہ بھی ہے کہ برا کو اشتراب تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو رہے ہیں تو یہ فخر کر رہا تھا اس بنا پر اس کا یہ انداز تھا اور پیارے اکالی سلاط وسلام کے تشریف لانے اس پر سواری فرمانے کی وجہ سے یہ فخر کر رہا تھا حضرت سیدنا علامہ عینی شرح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بعض سکا مشایخ سے سنا برا کا یہ اچھل کود کرنا اس بنا پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس پر سواری فرمانے کا وعدہ فرما لیں اللہ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے براق سے یہ وعدہ فرما لیا تو وہ براق سکون ہو گیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج والے آکا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے ہمارے آکالی سلاۃ وسلام جب براق پر سوار ہوئے تو جبریل امی علی السلام نے رکاب تھامی مکائل علیہ السلام نے لگام تھامی حضرت اسرافیل علی السلام نے آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے کپڑے درست کرنے کی خدمت سر انجام دی سبحان اللہ یہ او جو کمال کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ میں میراج کو دولا جاتے ہیں دیوانو تصور میں دیکھو اسرا کے ملائک لے کرو ناج کا دولا بناتے ہیں وہ کیسا ہسی مزل ہوگا جب دلہ بنا سرور ہوگا تو صبر تو کیجیے کہ سواری بھی نور ہے اور سوار بھی نور ہے اور حضرت جبریل امی علی السلام رکاب تھامے ہوئے آپ بھی نور ہیں نکائل علی سلام نے لگام تھامی ہوئی آپ بھی نور ہیں حضرت اسرافیل علی سلام آپ کے کپڑے درست کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں آپ بھی نور ہیں ہر طرف نور ہی نور نور ہی نور ہے وہ کیسا ملزل ہوگا جب دولہ بنا سر ور ہوگا شاپ تصوور کر کر کے شاپ تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں سبحان اللہ صبح love